ہاں یہ آج کل اصل نے طالب اور مطلوب کا بڑا مسئلہ نکل گیا لوگ اعلان کرتے ہیں جلسے میں کہ آپ طالب ہو جائیے آپ مرید کسی کے بھی ہو آپ طالب ہو جائیے اچھا اب ہوا یہ اصل میں علامہ مظہر سید کازمی صاحب دامد علیہ غزالی زماں حضرت علامہ احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرض علمی آدمی انہوں نے اس پہ ایک مقالہ لکھا اچھا وہ بہرحال ایک حصن عقیدت کے طور پہ جب کچھ لکھتے ہیں وہ مجھے بھیج دیتے ہیں کہ شاہ صاحب اس کو ذرا پڑھ لیں اور اس کی تصدیق کر لیں کہیں اگر کوئی کمی پیشی ہو تو اس کو ذرا پورا کر دی ان کی محبت ہے ورنہ میں تو ان پڑھ قسم کا دیں میں کیا جانتا ہوں اور کیا کسی کی تصحیح کروں گا تو ایک مقالہ اس پر انہوں نے لکھا کہ بھائی کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ہر مجمع میں اور ان کے کارندے کہتے ہیں کہ طالب ہو جائیے نہ طالب ہو جائیے تو ایک انہوں نے بڑا اچھا لکھا اس میں یہ لکھا کہ میں اگر خود کہوں نا کہ اب تعلیم ہو جائیے تو تعلیب کون ہوا یہ تو میں ہوا نا؟ وہ تو مطلوب ہوا میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ میرے تعلیب ہو جائیے تو مجھے ہے نا تمام تو میں تو تعلیم تو میں ہوا وہ تو مطلوب ہوا ٹھیک ایک بات اور پھر اعلیٰ حضر یہ لکھا کہ کوئی بزرگ کو اگر دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ کا نیک بندائی شریعت و طریقت میں معرفت میں بڑا کامل مکمل ہے اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے تعلیب ہو جائیں اچھا تعلیب ہونے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی ضروری نہیں چلیے اس وہ آپ کو تعلیب بنا لے اور وہ طالب بنانے کے بعد طریقت کا یہ ہے وہ ہے آہ آہ کیا کہنا چاہیے ایک اصول کہ جب بھی کوئی فیض ملے وہ یہ تصور کرے کہ اس شیخ کا فیض میرے شیخ کے سینے سے ہوتا ہوا مجھ پر آ رہا آمد آمد آمد آمد دیئے؟ دیئے؟ تو یعنی اپنا شیخ جو ہے اگر اس میں شرطیں جو میں نے بیان کی وہ ہیں تو اس میں یہ تصور کرے کہ شیخ کا فیض مجھے جو مل رہا اگر اس سے بھی اگر آ رہا ہے تو میرے شیخ کے سینے سے مجھ پر آ رہا ہے تو اپنے شے کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا ٹھیک نا یہ بھی اس صورت میں کہ جب کسی کو اس طرح کا آپ پائیں تو ٹھیک ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ بھی دے دیں یا اس کے وہ ہو جائیں آپ طالب ہو جائیں لیکن اصل جو ہے وہ اپنا ہی مرید ہوگا میری پوری اس پر کتاب ہے تصوف و طریقت اس کو آپ پڑھیے ایک بزرگ جو تھے وہ آ, اس میں جو, کیا نام ہے کہیں دریا میں بہ رہے یعنی کہتے ہیں آلہ حضرت نے یا حضرت نے لکھا واقعہ وہ اپنے پیر کا ایسا ہو کہ کہتے ہیں جب بیت کرے تو یہ سمجھے کہ اس کے ہاتھ پر بگ گیا لیکن آج کسی سے بیت کرنے تھوڑا سا اور اجلا پجلا نہ تو اس سے بیت ہو جاتے ذرا کوئی اس سے اجلا پھوجلا نہ اس سے بیتھ ہو جاتے ہیں تو علامہ ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ رحمت کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا سن ستہتر میں تو کسی نے یہ مسئلہ پوچھ لیا جو آپ نے پوچھا کہ اپنے شے کے ہوتے ہوئے آدمی کسی سے بیت کر سکتا ہے. تعلیم بن سکتا ہے مولانا نے ظاہر بچار کو میری جیسی ذہنی ستے کا آدمی تھا بڑا آسان جواب دیا ان کا بیٹا ہے کہ باپ تو ایک ہوتا چچا کئی خالاب چچا اگر کسی کے دس یا بارہ ہو تو چچا چچا ہوتا ہے تو باپ ایک ہوتا ہے چچا کئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اصل تو وہ ہے تو ایک صاحب جو تھے وہ سمندر میں بہرت تو اب ابھی ہمیں تصوف میں تو سب جانتے ہیں خضر علیہ السلام ایک اللہ کے نبی مگر خزر ایک ولایت کا منصب بھی ہے سمجھے تو روایت میں یہ کہ خضر ظاہر ہوئے کا پکڑو میرا ہاتھ تاکہ میں تمہیں نکالوں تو وہ تھے یہیہ منیر یہ بزرگ گزرے ان کے مری تو وہ ڈوب رہے ہیں فرما نہیں جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے وہی وہ وہ مجھے نکالے گا میں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں انا حالانکہ ڈوب رہے تھے قریب غرق تک نہیں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا وہی پھر عذاب ہوا یہی کہ حضرت منیری جو ہیں وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنے مرید کو نکالا تو کوئی صادق ہو کہنی معاملات میں تو ایسا پکا ہونا چاہیے سمجھ گئے تاج کل تو بس ہے پیری مریدی بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اس لیے سلسلے میں داخل کر لیتے ہیں چلو بھئی سب چھوڑ دو سننی تو رہے گا نا یہ کم سے کم ادھر ادھر نہیں بھاگے گا صرف یہی رہ گئی پیری میں تو صاف آپ کے موری دیتا ہوں کم سے کم کسی سلسلے سے وابستہ رہے تو وہ اس کا ایمان بچا رہتا عقیدہ بچا رہتا پھر یو بھی آپ دیکھیں کہ آدمی زندگی گزارے تو کسی رہنما کی ضرورت تو ہوتی ہے نا مسائل پوچھنا ہو کوئی دینی مسائل ہو معاملات ہو اس لیے اس کا شے ہونا جو ہے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ ضروری اس سے ذمہ داری بڑھتی ہے اور اللہ تبار کو اس کو دین پر اور مسلک پر استقامت عطا فرماتا اسی پر میں